میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عاشق کا جو مقام ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے اس کی مثال وہ یوں دیتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو حضرت قرنی کے پاس بھیجا اپنی امت کی دعا کرانے کے لیے اور اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت اب بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان کو جو خلافتیں ملی ہیں وہ اپنی جو, جو ان کا مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن حضرت علی چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے ان کا مقام سب سے بڑا ہے تو اس بارے میں کچھ یہ جگہ کرنا ہوں خیرہ بھائی یہ سنت کے اعتقادات میں سے کہ حضرت انبیاء کے بعد سینا صدیق اکبر علی اللہ تعالیٰ کو سب سے افسر اس کے بعد سینا گئے اس کے بعد سینا سلیقیتور اور اس کے بعد سینا سلیقہ عثمانی گنی اور اس کے بعد سینہ مولا مولانی رضی اللہ تعالی علی جب اس کے خلاف کرے گا وہ بتی ہوگا تو خودی کا عاشق کا مقام زیادہ ہے تو سینہ صلیت اکبر رضی اللہ تعالی ہو جاتا عشق رسول کس کے پاس ہوگا وہ تو عاشقوں کے امام ہے سینہ سلیق اکبر ربی اللہ تعالیٰوں کے امام تو دعا کرانا ایک اور بات ہے یہ سینا ایسے کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینا سلیق اکبر سے بھی وہ بڑھ ہیں یا خلف اقبا سے یا کسی شادی سے صحابۂ کرام ربی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو وہ سب یہ سینا ویسے کرنے کا بہت بڑا لطبہ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افسل ترین ہیں